کیا فکر ہے کیا مقصد ہے کیا با عمل کردار ہے فکر ہے کیا مقصد ہے کیا با روکی تھی کیا وہ امل کرمل کرمبر سے دے رہے ہیں کیا ممبر سے لے رہے ہیں کیا ہم بابے علم کے نوکر آخری کر رہے ہیں کیا ممبر پہ آج ہر جگہ باغ مجلس میں ریاکاری ہے زینب نے جو بابا کی تھی ویسی نا داری ہے ہر دار دن ہے اتنا ہی جدت ہر دن ہے ایک اتنا فتنا رکھتا گئے آج ہر کوئی شیت میں نظریہ اپنا مجلس میں مجلس میں یہ ہی رتبہ دنیا میں حسینی ہونا کرداروں میں اپنے ایک سچا حمینی ہونا کو ناز ہو جسم جسم کیا امل کر میں ہم رسم کی بات کرتے ہیں آئے جو کہتے ہیں کیا مقصد ہے کیا بمل کر ہے کیا مقصد ہے کیا بل کر سارے اپنے مولا کی مارفت دل میں بنتے ہیں بہت دیوان کی ہر ایک محفل میں ہم سب کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے سارے کرے اب شکوانوں میں اداکاری کا بے فکری شاعری کا اور شاعر کی ستم کاری کا دنیا میں ذکر ہونا کام کردار ہے ماں بہنے بے رداخ ہیں کیوں گھروں میں دیکھو کیا مقصد زینتی ہے یہ اکی لیے تم سوچو اور جو ادنا سا علی دیپ ہے مولا کا چانگنے والا کرتا ہے دعا ہو جائے مومن عمل میں کہیں یہ کہ